السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آواز تھوڑی سی زیادہ یہ بزرگ اگر کرسی چاہیے ان کو تو وہ کرسی پڑی ہوئی آگے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 و اصحابی و ازواجی و یاتی اہل بی اجمعین اللہ احق من ذر و احق من عد و اوسمنگ و اراف ملک و اجو من, من, من سل أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تتاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تتاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس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 وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين احباب کرام اللہ پاک نے صرف اپنے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اتنی ہی شد و مد اور تاکید کے ساتھ اپنے ساتھ محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کا بھی مطالبہ کیا ہے شاخرمایہ وزین منو ارشد وہ لوگ جن کے پاس حقیقی ایمان ہوگا جو حقیقی مومن ہوں گے ان کا سب سے زیادہ پیار اللہ پاک سے ہوگا کسی سے محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے وہ تمام اسباب اللہ پاک میں سب سے زیادہ عتم و بکمال موجود ہیں بات خوبصورتی کی ہو تو وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ خوبصورتی کا خالق ہے بات اقتدار کی ہو کسی سے اقتدار کی خاطر محبت کی جائے تو سب سے زیادہ کامل اور مکمل اقتدار اور دائمی اقتدار اور ہمیشہ رہنے والا اقتدار اللہ پاک کا ہے کسی کے احسانات کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے تو اللہ پاک کے اتنے احسانات ہیں انسان پر کہ انسان نہ صرف اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ ان کو گن نہیں سکتا بہ ان تردو نعمت اللہ السوہ تم تو اللہ پاک کی ایک نعمت کو بھی اگر گننے لگو کہ ایک نعمت کس قدر حاوی ہے تمہاری زندگی پر اور کہاں کہاں کام آ رہی ہے ایک نعمت صرف تو تم اس کے اثرات کو گن نہیں سکتے صرف ایک پانی یہ پانی جگر میں ہے تو اور کام کر رہا ہے گردے میں ہے تو اور کام کر رہا ہے دل میں ہے تو اور کام کر رہا ہے آنکھ میں ہے تو اور کام کر رہا ہے انگور میں ہے تو اور کام کر رہا ہے مارتے میں ہے تو اور کام کر رہا ہے صرف پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ تج یدن اللہ پاک کسی فاجر کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر نہ آنے دینا اس لیے کہ دینے والے کا اوپر ہوتا ہے لینے والے کا نیچے ہوتا ہے لات اللہ پاک کسی فاجر کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ قدرتی بات ہے ال انسان عبد انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہے وہ اس کی باقی چیزیں بھول جاتا ہے اس لیے کہ خب و کالشعین یو کا وہ یسم کسی سے تیری محبت تجھے اندر اور بہرا کر دیتی ہے محبوب کی خوبیاں تو نظر آتی ہیں عیب بھی کوئی نظر نہیں آتا اس کی عیب بھی خوبیاں بن جاتی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک کے احسانات اتنے زیادہ ہیں ہمارے اوپر کہ اس نے نہ صرف ہمیں اس دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے بلکہ ہمیں وجود عطا کیا اس کی. وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مصور ہے ہمارا اس نے خود ہمارا نقشہ سوچا ہے تین اندھیروں کے اندر ڈیویلپ کیا ہے قدم قدم پر اس کی حفاظت فرمائی ہے اسی لیے اللہ کا کے ساتھ فرماتا یا او الانسان انسان او انسان ما اگر راہ کا بے رب تجھے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا ہے تو باقی کچھ نہیں بھولا صرف رب کو بھولا ہے اللہ جی خالہ کا جس نے تجھے وجود بخشا وسو کا اس نے تیرا تصویر کیا معتدل بنایا نک سکھ دروست کی چھوٹے چھوٹے جینز انسان کے اندر ایک خراب ہو جائے تو پتہ نہیں ان انسان کے اندر کتنی بیماریاں ڈیولپ ہو جاتی فائدہ لگ ہاتھ دو ہی ہوتے ایک تین فٹ لمبا ہوتا ایک ڈیڑھ فٹ کا ہوتا کیسا لگتا آنکھیں دو ہی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی ایک بڑی ہوتی گائے جتنی کیس سے رات کو دیکھا کرنا چھوٹی والی سے دن کو دیکھا کرنا آنکھیں دو ہی ہوتی تعدیل کوئی نہ ہوتی بیلنسنگ کوئی نہ ہوتی کیسا لگتا انسان ناک یہاں نہ لگائی جاتی ماتھے پہ لگا دی جاتی کیا خیال ہے آپ کا اتنا خیال رکھا اس نے اور تجھے پیسے کوئی نہیں لیے فری میں سارا کام کیا کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا صرف رب بھول گیا تمہیں باقی کوئی نہیں بھولا چھوٹے چھوٹے احسانات کرنے والوں کے تو تم سجدے کرتے ہو اور جو تیرا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازک بھی ہے اسے بھول گئے ہو تو کسی سے محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہے نا وہ ساری بدرجہ تمام و کمال اللہ پاک کے اندر موجود ہے آپ کو کسی سے اس لیے محبت ہو کہ وہ بہت ہمدرد ہے آپ کو بہت سنسیئر ہے آپ کے ساتھ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے سب سے بڑا ہمدرد اللہ پاک ہے سب سے زیادہ سنسیئر آپ کے ساتھ وہ ہے باقی جو بھی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں جا کے کچھ نہ کچھ آپ سے ریپے مانگتا ہے معاوضہ مانگتا ہے تو اللہ پاک کی محبت وہ راز ہے وہ سر ہے وہ پاس ورڈ ہے وہ کوڈ ہے جس سے ہر محبت انٹر ہوتی ہے اللہ کے یہاں ہر عبادت کی اگر کسی عبادت میں اللہ کی محبت نہیں ہے یہی معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرسوں کے دانے کے برابر اللہ پاک کی محبت مجھے ستر سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ محبوب ہے فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے تم خوشبو نہیں سکتے نیکی کی تمہیں سمجھ نہیں لگے گی نیکی کیا ہے یہاں تک کہ تم وہ خرچو جس سے تمہیں پیار ہے انفکو حبون اور یہ دنیا کی محبتیں جو ڈالی گئی ہیں یہ ہمارا کیپیٹل ہے سرمایہ ہے انہیں محبتوں سے تو وہ بڑی محبت کی بھٹی جلتی ہے ان کو تم جھونکتے ہو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو تو اللہ کے یہاں درجات پاتے ہو جس کو محبت ہی نہیں کسی چیز سے کیا خرچے گا وہ زینا للناس حب النا یہ مزین کی گئی ہے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں یہ فرام کی گئی ہے تاکہ تم اس کو انویسٹ کرو یہ دنیا کی محبتوں کو والقنات المقن من منزاب اب الفظت والیر والانعام والن یہ سونے چاندی کے ڈھیر یہ جانور یہ گاڑیاں یہ کھیتیاں یہ مربع یہ سب اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان کو انویسٹ کر لو یہ تمہارے پاس رہنی نہیں ہے پھر ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں سیر کرنے بھی تو آپ ٹوکن لیتے ہیں وہاں سے وہ آپ کو ٹوکن دیتے ہیں تو آپ نے وہ یوز کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں یوز کریں گے تو ڈیٹ بدلی ہونے کے ساتھ وہ ختم ہو جائیں گے بے شک آپ کی جیب میں پڑے رہے ہیں وہ ایک وقت ہے جس میں آپ کی ایک ایک چیز کی قدر ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی چیز آپ کے بس میں رہے گی نہیں جس طرح بے لباس آئے تھے بے لباس چلے جائیں گے یہ محبت اللہ پاک کی ہمارے اندر ہے یا نہیں ساتھی کہتے ہیں کہ جی رمضان کے فضائل پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی آخری اشرا آ گیا ہے پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمارے کچھ ساتھی تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہم بزنس مائنڈیڈ ہو کے سوچتے ہیں اور اس میں محبت انوالو نہیں ہے اللہ پاک کے تو یہ تو ایسے ہے جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں ایک ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے جنس لے لیتے ہیں دکاندار سے آپ کو محبت تو کوئی نہیں ہوتی محبت تو آپ کو اس چیز سے ہے یا ضرورت تو آپ کو اس چیز کی ہے جس کی خاطر آپ نے جیب سے پیسے نکالے ہیں پیسے سے پیار تھا نا لیکن جو چیز آپ نے لی ہے جب پیسے سے اس کا پیار بڑھا تو آپ نے پیسہ قربان کیا وہ چیز لے لیا آپ اگر اس چیز کی ضرورت اور محبت اور پیار آپ کو نہ ہوتا پیسہ آپ کی جیب میں رہتا آ کے پیسے سے زیادہ محبوب تقضا آپ کے سامنے آ جاتا اس لیے آپ دیکھیں اولاد بچانے کا سوچتی ہے ماں باپ کبھی نہیں سوچتے باپ کے بچے پڑ جائیں جوان ہو جائیں وہ کہتا ہے جی یہی میرا پیسہ ہے یہی میرا سرمایہ ہے یہی میرا سب کچھ ہے میں نے پیسہ کرنا کیا تھا قبر میں لے کے جانا تھا اولاد کیا کرتی یہ ہے محبت اگر تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں اور اس کے نتیجے میں اتنی جنتیں مل جائیں اتنی ہورے مل جائیں اتنے غلمان مل جائیں اتنی نہریں مل جائیں اتنا رقبہ زیادہ ہو جائے اتنے بڑے بڑے درخت لگ جائیں تو یہ تو ملے باری کی دکان والا سودا ہے ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو اور اللہ پاک تو پہلے ہی ہمارے اوپر اتنے احسانات کر چکا ہے کہ ہم ساری زندگی اگر سجدے میں گزار دیں تو ہم انہیں احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے کو آ یہ کہ ہم ہر ہر سجدے کے بدلے اسے تقاضا کریں کہ نکالو اور پھر گلے بھی کریں اتنا بڑا گنا بھی میں نے کوئی نہیں کیا نماز بھی پڑھ لیتے ہیں چلو کوئی ایک اگر ہو گئی مس تو ہو گئی جان بوجھ کے کبھی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی کاروبار نہیں چل رہا بس کام چلتا ہے پھر روک جاتا ہے کام ہوتا بھی ہے پیسے پھنس جاتے ہیں دیکھنا یہ بنیا والی سوچ ہے اگر یہ ساری چیزیں تو میں کوئی دیوی دیوتا لکشمی دیوی دینا شروع کر دے تو ادھر چراغ مار کے چلے جاؤ گے لکھوں کو پالا کروا لو گے محبت اسی طرح کرتی ہے حضرت بہ فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس تو چنگے ہو مالک دے در راضی رابر بکے ننگے ہو تے جس دل اندر عشق سمانا فیر نہیں اس جانا سونے لکھ ہزار آمن اصل نہیں ہو یار بٹانا یہاں تو اگر اللہ پاک ہاتھ پاؤں کٹے بھی رکھے تو پھر بھی ہمیں وہ محبوب ہے ہم نے کسی سے تبادلہ نہیں کرنا اس کا اس لیے کہ کائنات میں اور کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے ساری مخلوق ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ ایکسچینج کیا جائے اور یہ وہ چیز ہے یقین کریں اگر یہ فارمیسی سے ملتی میں اپنی پوری تنخواہ لگا کے وہ انجیکشن لے لیتا اور آپ کو لگا دیتا میرے بس میں ہوتا تھا یہ تو اگر نیروین قسم کی کوئی چیز ہوتی نا میں یہ کرتا باتوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ اپنی کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ تو آپ کے سامنے کچھ لیٹرز آتے ہیں کچھ ڈیجٹ آتے ہیں آپ ان کو لکھتے ہیں تو پھر وہ پوسٹ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے آپ اوریجنل بندے اللہ پاک کی خاطر دیکھے آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں نا اگر اس کے ساتھ محبت اٹیچ نہیں ہے تو وہ اس جگہ نہیں جاتی جہاں جانا چاہیے اسے یہ وہ بات ہے میں ہزاروں بار ہر درس ہر سبق میں اس کے منشن کرتا ہوں رابیا جنہیں رابعہ بصری کہتے ہیں انہوں نے بڑی حکمت کی بات کی کہ اللہ کا حق کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک اگر میں تیری عبادت اور عبادت بھی کیسے ساری ساری رات کھڑی رہنے والی اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت سے محبت ہے تو جنت میرے اوپر حرام کر دے اور اگر میں تیری عبادت اور یہ سجدے اور رکوع اور یہ قیام اس لیے کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے تو آگ میرے اوپر واجب کر دے اے اللہ میں یہ سجدے تجھے اس لیے کرتی ہوں کہ ہے سجدوں کے قابل یہ جذبہ مطلوب ہے جنت جہنم ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے اس پر ایمان نبی کی صداقت پر ایمان ہے اور قرآن کی صداقت پر ایمان ہے ہمارے ایمانیات میں جنت اور جہنم موجود ہے جہنم رب کے غصے کا مظہر ہے جنت اس کی رضا کا مظہر ہے لیکن و رضوان من اللہ اکبر یاد رکھو سب سے بڑی چیز جنت سے بھی بڑی چیز اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں گنوانے کے بعد گنوایا وہ رضوان من اللہ اکبر جس کو رب پیار بھری نظر سے دیکھ لے ساری جنتیں اس کے قدموں میں موجود ہیں وہ محبت درکار ہے اس کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ آپ نفل پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے اس کے ساتھ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ خاموشی بھی عبادت ہوئی یہ مطلوب ہے تو میں نے ارض کیا کہ اسباب سارے موجود ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک سے کیسے پیار ہو سکتا ہے جی ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے سنا نہیں اللہ پاک نے فرمایا مجھے نہیں دیکھتے اپنے اوپر میرے احسانات دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے آئی آنکھیں نظر آتی ہیں شیشے میں نہیں آتی وہ لسان یہ زبان اور یہ ہونٹ نظر آتے ہیں تمہیں کہ نہیں آتے وہ ہدعین ہوں یہ جو ہدایت کا سامان ہم نے پیدا کیا ہے تم وہ دیکھتے ہو افر آئی تم الما اللہ تشربون جو پانی پیتے ہو کبھی غور سے دیکھا تم نے وہ کون تھا جس نے دو گیسوں کو جوڑ کے دو آگوں کو جوڑ کے اس کو بنایا زمین میں محفوظ کیا آج سائنس تمہیں بتاتی ہے کہ مریخ پہ بھی تھا مشتری پہ بھی تھا فلاں جگہ بھی تھا اڑ گیا ہے زمین سے اڑتے ہوئے اس کو ڈر لگتا تھا کس نے اکوموڈیٹڈ ہم نے اس کو وہاں سکونت چاوی بنائی ہے اس کی زمین میں محفوظ کیا اس کو فصل اکا ہونا بھی زمین میں رگوں کی طرح جس طرح خون تمہارے بندر کے اندر رگوں میں دوڑتا ہے زمین نے اس کو دوڑا دی ہم نے سکون تکاؤ سے فرمایا کہ یہاں تم نے رہنا ہے یہاں سے جانا نہیں, ہے نہیں کیا وہ پھر اس کو میٹھا کرنے کا سامان پھر اس کو سٹور کرنے کا کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا جا کے جما دیا اس کو وہاں برف بنا دیا پونچی جگہ پہ لے جا کے پھر گرمی بھیجی تاکہ وہ پگلے دریاؤں میں آئے تمہارے ڈیموں میں آئے تمہارے نلکوں میں آئے کنو میں آئے یہ کون کر رہے ہیں تمہیں وہ نلکا لگانے والا ٹیوب ہے لگانے والا کانسلر تو یاد ہے اس کو تو شلوٹ مارتے ہو ووٹ دیتے ہو وہاں تک پانی لے آنے والا خدا تمہیں یاد کوئی نہیں ہے اسباب سارے موجود ہیں اللہ پاک سے پیار کے صرف ہم غور کوئی نہیں کرتے ہم پانی پیتے ہیں لیکن اس طرح جس طرح گائے بھینس پانی پیتی ہے اسے بھی نظر آتا ہے یہ پانی ہے بڑی دور سے آتی ہے پانی پر لیکن انسان کے پانی کو دیکھنے اور جانور کے پانی کو دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ جانور کو یہ پتا یہ پانی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے بھیجا ہے کہاں سے کن مراحل سے ری سائیکل ہو کے آیا ہے میٹھا کس طرح بنایا گیا ہے کھارے میں سے نکال کے اس کو تمہیں یہ پتہ ہے لیکن تمہارا رویہ اسی جیسا ہے پرمایا الا کل انعام بل ہوم ابل اے نبی یہ لوگ یہ چروائے ہیں یہ وہ مویشی ہیں بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں انہیں تو پتا کوئی نہیں ان پر کوئی نبی نازل نہیں کیا گیا کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ان کو تو مینل دیا گیا ہے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل دی گئی ہے پھر بھی اسی طرح پانی پی جاتے ہیں نہ منہ سے بسم اللہ نکلتی ہے نہ الحمدللہ نکلتی ہے تو غور کرے اگر انسان آپ کے سفر کر کے جاتے ہیں یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پہنچا دیا ہے ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں وہ جو رستے میں ہی رہتے ہیں مرنے نہیں جاتے وہ بھی ان کی بھی کوئی منزل ہوتی ہم منزل پہ پہنچ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سے پیار کے سارے اسباب موجود ہیں سارے اسباب موجود ہیں اور محبت جتنے تقاضے کرتی ہے وہ سارے پورے کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہ تو انسان اللہ پاک کی دعوت کر سکتا ہے کہ اس کو لنچ اور ڈنر پہ بلائے اور اپنی کمائی میں سے مہنگی سے مہنگی اور اچھی سے اچھی چیز بنا کے کھلائے اسے نہ کپڑے اس کو دے سکتے ہدیہ میں محبت کے تقاضے ہوتے ہیں نا جب محب, محب محبوب کو کوئی چیز دیتا ہے اور اس کا محبوب اس کو استعمال کرتا ہے تو ٹھنڈک اس کے کلیجے میں پڑتی ہے ماں باپ خود کیوں سستا کپڑا لیتے ہیں سستے جوتے لیتے ہیں اولاد کو کیوں مہنگے لے کر دیتے ہیں اس لیے کہ اب انہیں اپنے جوتے اور کپڑے سے خوشی نہیں ہوتی اولاد کے دیکھ کر ہوتی یہ اولاد والے ہی سمجھتے ہیں اور جس طرح بچوں کی بدکسمتی ہے نا کہ ان کو ماں باپ اس عمر میں ملتے ہیں جب ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں اور ناقابل تبدیلی ہوتی ہیں اولاد کتنی بھی کوشش کرے وہ نہیں تبدیل ہوتی اسی طرح ہم لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے یہ کتابوں سے اور میتھ سے نہیں سمجھایا جا سکتا جمع تفریق کر کے جب تک کہ بندے کے یہاں خود اولاد نہ ہو احسانات جتلا کر نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے لازا یہ میری محبت ہے ایک نابالغ بچے کو دس سال کے بچے کو آپ بلوغت کی باتیں سمجھانے لگے تو وہ کیا سمجھے گا وہ بایو بے شک اسے پڑھا دیں لیکن اس کے سر کے اوپر سے سب کچھ نکل جائے اس لیے بایو پڑھانے کی بھی انہوں نے ایک عمر رکھی جب بندے کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ چونک جاتا ہے میرا بابا مجھ سے اتنی پھر بھی, پھر بھی اسے شک رہتا ہے کہ میں بچے سے جتنی محبت کرتا ہوں میرا پیو میرے ساتھ اتنی نہیں کرتا تھا وہ پوچھتا ابا تمہیں میرے نالجی پیار کرتا سے ابا کہتا پتر تیرے پاس تو ہے نا لے کے دیتا ہے میں تو ادھار لے کر قرض لے کر تمہیں لے کر دیتا تھا یہ جو محبت ہے جب کسی سے ہو جاتی ہے اس کی پیاس کو بجانے کے لیے اللہ پاک نے اپنا رسول بھیجا تھا فرمایا ان سے پیار کرو وہ جو تمہاری محبت کا تقاضا ہے نا ان پہ لٹا دو لہذا صحابہ اپنی فصل کا پہلا پھل انگور کھجور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے جو صحابہ شام جاتے خوشبو لے کر آتے کوئی جبا لے کر آتے کوئی کپڑا لے کر آتے سب سے پہلے درے نبوی پہ حاضر ہوتے یہ آپ کے لیے لے کر رہے اللہ کی محبت ریفلیکٹ کرے رسول سے محبت میں جسے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کیا والد ہی والناس اجمعین جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے اور اگلی بات فرمائی اللہ پاک نے اولا بل مونی نمین نبی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ قریب اور عزیز ترجیح دیتے ہیں تیر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندہ کھڑا ہے اور کہتا کہتے اللہ کے رسول میرے پیچھے لگے کہ تیر نہ لگ جائے آپ تراسی تیر اس بندے کو لگ گئے نبی کو نہیں لگنے دیا اس نے یہ ہے محبت اس کے کچھ تقاضے ہیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں میں صرف چند چیزیں لے کر آیا ہوں ہم دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں کہ محبت جو ہے اس کو ڈیفائن کیا مختلف لوگوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے موافقت الحبیب فلمشد والمغیب محبوب کی موافقت کرنی ہے آپ نے مخالفت نہیں کرنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی اگر ظاہر میں آپ ان چیزوں کو اپنا لیں جو محبوب کو پسند ہیں باطن اس کے خلاف ہے تو اس کا نام نفاق ہے نہ ظاہر نہ باطن لوگ دیکھ رہے ہوں تو بھی لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو بھی ابن عبداللہ کہتے ہیں معائنہ کا ومباینت وہ المخالف دیکھیں محبت محبوب کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے جب تک کوئی محبوب رہتا ہے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے لوگ کنگال ہو جاتے ہیں بڑے بڑے نواب لٹ جاتے ہیں اور جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے تقاضوں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ فرق ہے لطیہ محبوب ہی وہ چائے جو ان مخالفت ہی محب یہ کوشش کرتا ہے ہمیشہ کہ جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت میں سر گزرے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کے محبوب کو ناپسند ہے یہ جو ہمارے یہاں دوست لاتا ہے ایک مجازی محبت ہے ایک حقیقی محبت ہے یہ باقی جتنی چیزوں سے ہماری محبت ہے یہ مجازی محبت ہے یہ صرف انسٹریشن ہے ایک ایگزامپل ہے تاکہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا محبت کس کو کہتے ہیں یہ جو ہم لٹاتے پھرتے ہیں دوسری محبتوں پہ یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن دلیل کے طور پہ استعمال ہوگا جن سے محبت تھی ان پہ ساڑھے ستانوے لٹاتے ہوئے بھی تم ذرا سی نہیں کرتے تھے اور مجھے ڈھائی دیتے ہوئے بھی تمہاری ماں مار جاتی تھی دس مولویوں سے مسئلہ پوچھتے تھے وہ کسی طریقے سے یہ ڈائی جو ہے یہ سوا ہو جائے ابو اب دلہال کرشی کہتے ہیں حقیقت المحبت ان چاہ بک کلو کل من احبتا محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا آپ اور جو اس کے تابے ہے جو تیری ملکیت میں ہے یہ محبوب کو ہبا کر دے اپنا سب کچھ محبوب کو ہبا کر دے جن دنوں محبت ہوتی ہے ان دنوں بندہ اپنا کچھ بھی نہیں پہنتا اس کی اپنی پسند ناپسند ختم ہو جاتی ہے محبوب کا سگنل ملتا تو وہی جوڑا پہنا جاتا ہے آپ اس میں خوبصورت لگتے ہیں بندہ پھر اور لوگ کیا کہتے ہیں لوگ سارے سے کہیں کہ آپ اس میں لگتے ہیں آپ اس میں جوکر لگتے ہیں لیکن اسے جن کی رضامندی درکار ہے وہ کہتے ہیں آپ اس میں اچھا لگتے وہ بھی پہنتے ہیں یہ جو ہمارے بچے پہنتے ہیں جگہ جگہ ٹاکیاں لگی ہوئی پینٹیں سلوار کمیز میں ذرا سی ٹاکی لگ جائے کوئی پیمد لگ جائے تو پہن, ادھر اٹھا کے پھینک دیتے میں نے یہ نہیں پہننی اچھا پینٹیں ایسی ہیں اس میں پچاس قسم کا پورا جھنڈا بنا ہوا امریکہ آگے پیچھے ستارے لگے ہوئے ہیں لیکن چونکہ پیار ہے نا لہٰذا پہن کے بڑے فخر سے گھومتے ہیں پھرتے نماز پڑھنے آتے ہیں محبت یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف استعمال ہوں گی جب کیس چلے گا نا یہ ساری چیزیں دلیل کے طور پر استعمال ہوں گی لن لابدہ فرماتے ہیں کہ سارا جو کچھ ہے تیرا وہ ہبا کر دے فلا اب کا اللہ کا من کا تیرے اندر کوئی چیز تیری نہ رہے تب یہ سمجھا جائے گا کہ تو نے محبت کا حق ادا کیا جسے اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کے کان اس کے نہیں رہتے اس کی آنکھیں اس کی نہیں رہتی وہ میرے کانوں سے سنتا ہے وہ کان میرے ہو جاتے ہیں میری آنکھوں سے دیکھتا ہے میری زبان سے بولتا ہے میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے میرے قدم سے چلتا ہے کہنا یہ ہے کہ قدم اس کے ہیں مرضی میری چلتی ہے کبھی سینمے کی طرف نہیں اٹھیں گے چونکہ میں پسند نہیں کرتا اس کو ہاتھ اس کا ہے مرضی میری چلتی ہے کبھی حرام کی طرف نہیں اٹھے گا آنکھ اس کی ہے کبھی میر کی طرف نہیں اٹھے گی میری مرضی چلتی ہے تو جس کی مرضی چلتی ہے چیز اسی کی ہوتی ہے نا تیرے اندر کوئی چیز تیری رہے نہ تو اپنی پسند نا پسند سمیت سب کچھ اس کو ہبا کر دے کہا المحاسبی لکھتے ہیں المحابا تو میں لوگ کا دیکھو محبت نام ہے تیری پوری ٹوٹیلٹی کے ساتھ پوری شخصیت کے ساتھ کسی کی طرف جھک جانا پوری شخصیت کے ساتھ کچھ چیزیں بچا کے تو اپنا سب کچھ فارمیٹ کر دے اور محبوب کی فائلیں ڈال دے اس میں ہم جب فارمیٹ کرنے لگتے ہیں تو کہتا جی وہ اپنی فائلیں جو آپ نے سیو کرنی ہیں ان کو ذرا آپ سیو کر کے بچا لیں کسی سی ڈی پہ ڈال لیں کسی جگہ ڈال لیں اور بعد میں جب نئی انسٹالمنٹ ہوتی ہے نئے انسٹالیشن اس میں کرتے تو وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہمارا معاملہ یہ ہے ہم بہت ساری چیزیں اپنی ذات میں وہ چھپائے بیٹھے ہیں جنہیں اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا یہ خیانت ہے. سما کا لہو سر دیکھو تمہیں ہر کام میں سرری اور جاہری جسے لوگ دیکھ رہے جسے نہیں دیکھ رہے تیرا اپنا بات تو اللہ پاک کی موافقت کرنی یا مخالفت نہیں کرنی علموں کا بے کا فی حب اور تمہیں اس کے حق میں اپنی محبت میں جو قصور ہے نا جو کمی ہے جب تک تم اس کو ریکگنائز نہیں کرو گے اس کو ایڈمٹ نہیں کرو گے کہ محبت کا دعوی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کی جو ضرورتیں ہیں جو لوازم ہیں میں اس میں بہت تقصیر میں ہوں بہت کمی ہے میرے اندر میں پورا نہیں کر پا رہا امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں علم یہ احیال علوم میں انہوں نے لکھا ہے ان محبت اللہ تعالی اللہ من المقامات اللہ پاک کی شدید ترین محبت یہ الٹیمیٹ گول ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر اس کا مقصد اللہ کی محبت گین کرنا نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس میں وزن تب پڑے گا دیکھیں دنیا میں گنتی بتائی گئی ہے من جا ابل ہسنا تے فالا ہوا لیکن آخرت میں توڑ کے دیا جائے گا نوفا کا ملمفل تو یہ دو چیزیں دکاندار دو طریقوں سے دیتا ہے نا یا تو سیب اور مالٹا درجن کے حساب سے دے گا آپ کو گن کے دے گا یا تول کے دے گا اب تو میں یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے گن کے دینے میں معاملہ یہ ہے کہ ایک درجن ہی آپ نے لینے لیکن خوب موٹے موٹے چن کے لینے آپ اس لیے کہ بارہ ہی دینے پتلا ہو یا موٹا پیسے آپ نے دس ادرم دینے اس کو ٹھیک ہے نا لہٰذا کوشش کرتے موٹے موٹے سیب مارٹے موٹے چن کے رکھیں اور جب وہ ہی مالٹے تول کے ملتے ہیں تو موٹے رکھیں گے تو کلو پر چار چڑھیں گے چوٹے رکھیں گے تو آٹھ چڑھیں گے تو یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں کہا گیا کہ گن کے آخر میں کہا کہ تول کے کہا ہو سکتا ہے ایک بندے کی ایک لاکھ نیکیاں ہوں دوسرے بندے کی ایک نیکی ہو پنڑے پر گن کر رکھی جائیں گی ریٹ تول کر لگایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی لاکھ نیکی کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس کی ایک نیکی کا ہے اس لیے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اور زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ سارا ایک پلڑے میں رکھا جائے وہ سچا لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا وزن بڑھ جائے گا اس لیے وہ بندہ جس نے مرتے مرتے بڑے خلوص کے ساتھ توحید کا اعلان کیا تھا جب اس کے ننانوے پرنٹ آؤٹ نکلیں گے مابینل المشرق والمغرب مشرق سے لے کر مغرب تک لمبے تو وہ تو حساب لگائے گا کہ بس کہانی ختم ہے وہ چل پڑے گا خود ہی جہنم کی طرف سے بلایا جائے گا بھائی اتنی کیا جلدی ہے کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ابھی حساب مکمل کہ حساب کیا ہونا ہے بس یہ جو کچھ ہو گیا کافی نہیں آج آج عدل ہونا ہے کسی کا کوئی حق نہیں رکھا جائے ظالم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ بھی کسی نے ظلم کیا ہے ایک صاحب نے کہا کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور جس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے وہ اس کے اتنے چرچے کرتا ہے اتنا بدنام کرتا ہے اس کو کہ وہ ظالم و مظلوم ہو جاتا ہے کہا جا کہ ایک بتا یہ حدیث بتاقا کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے کاڈ کو بتا کہتے ہیں نا حدیث بتاقا ایک بتا نکالا جائے گا جس پہ صرف اس کا وہ کلمہ لکھا ہوگا جو اس نے بڑے خلوص کے ساتھ پڑھا تھا اب وہ دیکھے گا اس کو تو کہے گا یہ اتنے بڑے پرنٹ ہیں 99 نائنٹی لمبے کتنے مشرق سے لے کر مغرب تک اب اس میں یہ بتا کیا کرے گا اس کو دوسرے پلڑے میں میں رکھوں گا بھی کہا کچھ بھی ہے لیکن آج فیصلہ ہونا فیصلوں کا دن ہے آج کوئی چیز کنفیوژن میں نہیں رہے گی کہ وہ لا الہ الا اللہ والا جب وہ بتاقا رکھا گیا دوسرے پڑے میں ٹھک کر کے پڑ نیچے گرا گناہ والے اوپر چلے گئے وزن وزن چیزوں میں پڑے گا محبت کے ساتھ جتنی محبت ہوگی اتنا وزن ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کبھی بھی ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش مت کرو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بعد میں آنے والے عہد پہاڑ کے برابر سانا خرچیں میرے اصحاب کی دی گئی مٹھی بر کھجوروں کے برابر بھی نہیں ہے ولا نصیف و نہ اس کے نصف کے برابر مٹھی میں کتنی کھجور آتی ہیں پانچ دس کیا ان کی محبت کا جواب کوئی نہیں ہے حضور فرماتے اللہ پاک نے تمام انسانیت میں نظر دوڑا کے میرے صحابہ چنے اپنے محبوب کو اللہ پاک نے بہترین دوست دیے بہترین ساتھی عطا فرمائے تو وہ نمازوں کی وجہ سے افضل نہیں ہیں ان کی بھی فجر کی دو ہی فرض تھے کوئی دس نہیں تھے کوئی پچاس نہیں تھے لیکن ان کے وہ دو جب ضرب کھاتے تھے ان سے اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ تو وہ ہماری پہنچ سے نکل ہی جاتے ہیں اسی لیے لکھنے والے لکھتے ہیں ماں کا نا مقام و ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول ہی لسیا میں ہی ولال قیام ہے ابو بکر کا جو مقام بعد الانبیاء خیر البشر نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان کا یہ مقام ان کی نماز کی وجہ سے نہیں تھا فرق کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی نماز میں بھی نہیں تھا عمر فاروق کی نماز میں بھی کوئی نہیں تھا عثمان غنی کی نماز میں بھی نہیں تھی لال سیام ہی و لال قیام نہ ان کے روزوں کی وجہ سے ہے نہ ان کی نمازوں کی وجہ سے بل شہ ان فی قلب ابی بکر یہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہے جو ابو بکر کے دل میں تھی وہ وہ میں کہتا ہوں جب تک دل میں نہیں ہوگی وہ اگر ہے تو موت موت نہیں رہتی موت محبوب سے اپوائنٹمنٹ مان جاتی ہے مومن ڈرتا نہیں ہے موت سے مومن کو تو نیزا لگتا ہے تو کہتا ہے فض تو ہوا رب القعبہ رب کابا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری ملاقات ہوگی مومن تو وہ ہے پورا دن لڑنے کے بعد اسرار کر کے صحابہ نے چند کھجوریں پکڑائی ہیں نیوٹریشن کے لیے کہ تھوڑا سا کچھ لے لو صبح سے بھائی لڑ رہے ہو مٹھی میں और اور ان کی طرف دیکھا کوئی ایک دو منہ میں لیے اور کہا کہ میں اگر یہ کھجورے کھانے تک زندہ رہا تو بڑی طویل جدائی ہے پھینک بھی ہے دوڑ کے کافروں کے مجمے میں گھسے ہیں غزل عہد میں شہید ہو گئے من کا نہ جو لوگ رب, رب سے امید رکھے بیٹھے ہیں ملاقات کی مطمئن رہو رب سے ملاقات کا وقت آئے گا موت ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے یہ ہمارا پیشاب خارج ہو جاتا ہے موت کے نام سے ہمیں ڈر لگتا ہے جنہوں نے دنیا آباد کی ہے جنہوں نے یہاں ماؤ جی میلہ کیا ہے انہیں جب نوکری ختم ہونے کا نوٹس ملتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پاکستان میں بنایا ہی کچھ نہیں جا کے کریں گے کیا سکی کے پیسے بھی نہیں ہے پاس یہاں تین تین کمروں کی اکاموڈیشن لے کے رہتے رہے جنہوں نے یہاں مشکل وقت میں گزارا کر لیا لیکن پاکستان کچھ اسٹیبلش کر لیا وہ بانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں خان خام خا پنگے لیتے ہیں کوئی فنش کرے انہیں اور جائیں واپس ایسے ریزائن کیا تو گھر والے تو لانت کریں گے پاکستان والے نہیں نا چھوڑتے آپ خزانے بھر لیں پاکستان میں اور گھر والوں کو بتایا کہ میں واپس آ رہا ہوں تو پھر دیکھیں کیا وہ کہتے ہیں وہ نہیں آنے دیتے کو چلا جائے تو اس کو پاگل کہتے ہیں لہٰذا بندے بانے ڈونٹتے ہیں کہ چلو یہ فنش کر دے تو انہیں کہوں گا میں تو نے کچھ نہیں کیا بھائی انہوں نے مجھے آؤٹ کر دیا جن لوگوں نے آخرت آباد وہ کے دار ہمیں لگتا ہے وہاں بھیجا ہی کچھ نہیں ہے ایک صاحب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مرنے پہ دل نہیں کرتا کہتے ہیں نا دائیوں سے پیٹ نہیں چھپایا جا سکتا اگر آپ حکیم کو صحیح بیماری نہیں بتائیں گے تو صحیح علاج کیسے ہوگا درد بندے کے پیٹ میں اور ڈاکٹر کو بتا رہا ہے کہ گھٹنا میرا درد کر رہا ہے تو دوائی جو وہ دے گا وہ پھر درد کا آرام تو نہیں آئے گا نا صحابہ کو یہ اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی صداقت کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کیے ہیں اور ہمارے لیے وہ مشل بنے ہاں اللہ کے رسول مرنے پہ دل نہیں کرتا آپ نے فرمایا بھائی تیرے پاس کچھ ہے کوئی مال شال ہے کہا جی ہے فرمایا اسے آگے بھیج دو اس لیے کہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں بندے کا دل ہوتا ہے مال تم نے یہاں رکھا ہوا ہے تو وہاں جانے پہ دل کرتا ہے اسے آگے بھیج دو تاکہ تمہیں تانگ رہے کہ یار اتنا کچھ آگے بھیجا ہوا ہے اب وقت آ کہ جل چل کے انجوائے کریں اسے وہ کریڈٹ کارڈ جا کے قبر میں ڈالیں اور جنت کے مزے لیں اب قبر ریادل جنت اور نار یہ قبر جو ہے یہ لاؤنج ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ مومن کی اور فاسق کی قبر جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی اوپر سے ہو سکتا ہے کہ مومن کی ٹوٹی پوٹی ہے چوہوں نے سوراخ ہوئے اور فاسق کی جناب وہ مرمر لگا ہوا ہے دو چار لاکھ کا خرچہ ہوا گارڈ اف آنر پیج ہوتا ہے پاپو کی سلامی دی جاتی اندر معاملہ الگ ہے تو آپ نے فرمایا آگے بھیج دو بھائی جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا ہم نے دنیا آباد کر لی ہے دنیا سے پیار ہے اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے اس میں موجود ہر چیز بے وفا ہے اب ہر چیز ایک ایک کر کے چھوڑتی جا رہی ہے جوانی طاقت آنکھ کان کی سماعت چلنے کی طاقت آج ہم کرسی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے کل ہم وہ تھے جو دیوار کو بھی مکہ مارتے تھے ہلا دیتے تھے وہ ساری چیزیں چلی گئی بے وفا ہے ان کا کم یا یہ یاد رکھو جس دن چیز تمہارے ہاتھ پہ پڑتی ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیز اپنی زندگی کھونا شروع ہو جاتی ہے مرنا شروع ہو جاتی ہے وہ جو رب کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہو وہ چونکہ خود باقی ہے سب چیز باقی رہتی ہے بچانا ہے تو اس کے پاس بھیجو اس کے حوالے کر دو یہاں اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے بندہ پھر دل اور وہ چیک بکیں دکھاتا ہے بچے کو میں نے اتنا حساب اتنا خرچ کیا اتنا کہتا بابا روٹی مل رہی ہے نا خرچہ بھیج دیتا نا مہینے کے مہینے اور میرے بچے بھی ہیں میں نے آگے بھی کچھ سوچنا ہے اتنی ساری بات یہاں کی ہر چیز بے وفا ہے یہ مرض لا دوا ہے یہ چیز بے وفا ہے اب آدمی دیتا اسی کو ہے جس پہ اعتبار کرتا ہے یہ قدرتی بات ہے میں نے بہت پہلے مینشن کیا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑے بھائی سے چھپا کے چیز میری جیب میں ڈال دیتا تھا بھائی لے لے گا کوئی لے گا وہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتا تھا میرا اسے پتا تھا کہ بھائی یہ بندہ چیز سنبھال کے رکھتا ہے وہ میری جیب میں ڈال دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا پیچھے سے کھیلتے وہ بازو ڈالیں اور میری جیب میں بنٹے ڈال دی اس کو اب میں نماز پڑھانے چلا جب سجدے میں گیا بنٹے تین چار نکل کے باہر لڑ سبحان علام نماز ہی کہیں گے کہ کاری صاحب بنٹے کھیلتے ہیں لیکن وہ کیا کرتا تھا کیونکہ اسے اعتماد تھا میں نے یہ بات اپنی ڈائری میں ڈیٹ کے ساتھ لکھی کہ اسی طرح جن کو رب پر اعتماد ہوتا ہے نا اب اسے کیوں اعتماد تھا ایک تو یہ کہ یہ بنٹے کھیلتا نہیں ہے لہذا ڈر والی کوئی بات نہیں جس طرح وہ بچی نے اخروٹ دیے تھے نا نانی کو منہ میں انگلی پھیرنے کے بعد دانت کوئی نہیں ہے لہٰذا مسئلہ کوئی نہیں دوسرا یہ کہ یہ گھر میں زیادہ طاقتوار ہے اس سے چھین کوئی نہیں سکتا تیسرا یہ کہ بائی دا اس سے یہ تین چار گم ہو گئے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے ایک درجن لے کر دے دے گا اللہ پاک ان سب چیزوں میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہے میں تو مر بھی سکتا ہوں نا وہ تو مرتا بھی نہیں وہ توکل الحج اللہ دلا یا <يَمُوش> اس پر توکل کرو اس کے حوالے کرو جو ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا مرے گا نہیں باقی جس کے حوالے کرو وہ مر جائے گا کمپنسیٹ کر دے گا آگے پیچھے ہو گیا وہ تمہیں عطا کر دے گا اگر صدقہ دیا ہے غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے, اس کی خاطر دیا نا بے فکر ہو جاؤ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اس کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں صدقہ کروں وہ نکلا رات کو تو اس نے ایک عورت کو دیکھا اور کہا میری بہن یہ پیسے لے جا تیرے کام آ جائیں گے بات کھل گئی صبح چ شروع ہو کہ کسی نے فلاں بدکار عورت کو پیسے رات کو دے دیے بندہ بڑا رویا میرے مالک میرے پیسے اسی قابل تھے دوسرا دن ہوا اس نے پھر پیسے نکالے ایک بندہ جا رہا تھا اس نے کہا بھائی صاحب یہ لے لو اور ان کو استعمال کر لو اللہ پاک تمہارا بھلا کرے صبح میں مگوئیاں شروع ہو کہ رات کو کسی نے کسی چور کو پیسے دے دیے پھر رویا یہ کیا ہو گیا میرے سے میرے پیسے ٹھیک جگہ لگتے ہی نہیں تیسری رات اس نے کہا بڑی احتیاط کے ساتھ جناب وہ نکلا اور دیکھ بھال کے ایک آدمی کو اس نے ہاتھ اس کا پکڑا اس کے ہاتھ میں پیسے ڈالے اور آ گئے صبح پتا چلا جی بڑے امیر آدمی کو کسی نے رات کو پیسے دے دی ہیں. پھر واپس آ گئے رویا نڈال ہو گیا روتے روتے آنکھ لگ گئی اللہ پاک نے ہاتھ ندادی وہ جو پہلی رات تو نے پیسے دیے تھے نا اس عورت کو وہ بڑی مجبور عورت تھی اور بدکاری مجبوری کی وجہ سے کرتی تھی ان پیسوں کے سباب اس نے بدکاری چھوڑ دی وہ جو چور تھا بڑا مجبور تھا مجبوری میں چوری کرتا تھا تیرے پیسوں نے اس کی چوری چھوڑا دی وہ جو امیر آدمی تھا وہ زکات نہیں دیتا رہا تھا بڑا امیر لیکن تیری اس حرکت نے اسے شرمندہ کر دیا ہے آج اس نے حساب لگا کے ساری نکال زکات نکال دی تینوں دن تیرے پیسے ٹھیک جگہ پہ لگتے رہے ہیں تو وہ کمپنسیٹ کر دے گا اس, اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ تو اللہ پاک کی محبت نماز روزہ زکات صدقات ہر چیز میں شامل ہوگی تو اس کی قیمت لگے گی اور پھر وہ جتنی محبت ہوگی اتنی جب ضرب کھائے گی تو وہ دو رکھتے جب اس کے ساتھ ضرب کھائیں گی تو کیا بن جائیں گی اور اگر وہ زیرو ہے وہ محبت تو پھر زیرو کے ساتھ جو چیز ضرب کھاتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے زیرو ہو جاتی ہے آپ ہزار کو بھی زیرو کے ساتھ ضرب دیں تو وہ زیرو سے ہزار کو بھی زیرو کر دیتے ہیں تو وہ محبت میں نے آج کیا نا کہ میرے پاس میں ہوتا تو کوئی انجیکشن ہوتا تو لگا دیتا میں تو آپ کے سامنے سارے قرآن و حدیث سے احوال رکھتا ہوں کہ اس اللہ پاک سے ٹوٹ کر پیار کریں تھوڑا سا وقت نکالیں اس کے لیے اکیلے بیٹھ جائیں اپنی زبان میں اللہ پاک سے باتیں کریں جس طرح کسی دوست کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں اللہ پاک میں بڑا گناگار آدمیوں تیرے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں میں شمار نہیں کر سکتا تو سب سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے, تُو نے ہر جگہ میری مدد کی ہے اللہ پاک میری بڑی ہیں میں تیرا حق نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو کبھی ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تیرا بڑا احسان ہے تُو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا محبوب اٹھا کے دے دیا ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے اللہ پاک تو مجھے توفیقت فرما تو میری مدد فرما میں بڑا کمزور انسان ہوں یہ شیطان جو بھی میرے ذہن میں ڈالتا ہے ورغلاتا ہے میں بس ادھر چل پڑتا ہوں میرے اندر کوئی اتنا زیادہ عزم بھی نہیں ہے متلون مزار آپ یہ ساری باتیں کیوں نہیں کرتے اللہ پاک سے یہ ایک اوپری زبان میں گفتگو کرنا ہماری نماز بھی عربی میں ہے قرآن بھی عربی میں ہے ہم دعائیں بھی کوشش کرتے ہیں مولوی صاحب سے منگوائیں مولوی صاحب بھی کافی جوڑ کے عربی میں کرتے ہیں یہ عربی میں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود نہ کرنا شروع کر دیں خود کفیل نہ ہو جائیں آپ اللہ پاک کو پنجابی بھی آتی ہے پشتو بھی آتی ہے بلوچی بھی آتی ہے ملباری بھی آتی ہے مدراسی بھی آتی ہے سامل بھی آتی ہے تیلگو اس کو سب کچھ آتا ہے اپنی زبان میں ٹو بی ویری فرینک اگر بے تکلفی اللہ پاک سے پیدا کرنی ہے ایک اٹیچمنٹ پیدا کرنی ہے ٹو فیل لو تو اپنی زبان میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ساتھ گھر سے نکلے اللہ پاک میں گھر سے نکلا ہوں تیری مہربانی ہے تو منزل پہ پہنچا دے اللہ پاک کوئی چنگا بندہ متھے لائے میرے اللہ پاک تو میری حفاظت فرما ہر شیطان سے ہر گمراہ کرنے والے سے ہر حادثے سے میں واپس آؤں تو کوئی گھر میں برا منظر نہ دیکھوں میری اولاد کی حفاظت فرما میرے مال کی حفاظت. یہ بات آپ اپنی زبان میں کیوں نہیں کرتے چلنے کو پیدا ہونا اللہ پاک سے. تھوڑا سا وقت نکالیں اگر روز آپ کوئی وقت سونے سے پہلے کمبل میں موو کر لیں آپ دس منٹ باتیں کر لیں اپنے رب سے چیٹ کریں اپنے رب سے ایسا تعلق قائم ہوگا آپ کا کہ وہ دل جڑ جائے گا آپ سائن ان ہو جائیں گے اللہ پاک سے وہ محبت جب ہوگی تو پھر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی اور چیز ہوگی روزہ رکھیں گے کوئی اور چیز ہوگی تو جو کمی بیشی ہے رمضان میں پوری کریں آخری دن تاکراتے ہیں پتہ نہیں پھر یہ موقع آنا ہے یا نہیں آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر اس نے بخشش نہیں کروائی اللہ پاک مٹھیاں بھر بھر کے جہنم سے نکالتا ان بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی پہلا عشرہ رحمت کا ہے اس کی رحمت نے ہمیں رمضان میں داخل کیا دوسرا مغفرت کا ہے اس اشرے کا حق ادا کیا آپ مغفرت کو ڈیزرو کرتے ہیں مغفرت یہ ہے صرف معاف کرنا نہیں مغفر کس کہتے ہیں جو آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں نا اس کو مغفر کہتے ہیں جو خود جنگ میں پہنا جاتا ہے مغفر ڈھک دینا ایسے معاف کرنا کہ کہیں ڈسکس ہی نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ننگا کھڑا کرے سب کے سامنے اور کہے کہ اس نے یہ نے یہ, یہ, یہ کیا یہ کیا چل تو میں تھی معاف کیا لیکن لوگوں کی نظروں سے تو بندہ گر گیا نا ایک یہ ہے کہ بندے کسی کو پتہ ہی نہ چلے اللہ پاک پردے درمیان میں ڈال دے مخلوق کے اور اس کو ایک حدیث میں رہا یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا بازو اس بندے کے کندھے پہ رکھ لے گا کہ تم پتہ ہے تم نے یہ کیا یہ مجھے پتہ ہے لیکن تمہیں یہ پتا کہ تم لوگوں کے عیب چھپاتے تھے آج ہم نے تمہارے چھپا لیے میں نے دنیا میں بھی ان کو ننگا نہیں کیا اور میں آج بھی تمہیں لوگوں کے سامنے نگا نہیں کروں گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اتنا کلوز تو مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ گناہ پھر کہیں ڈسکس ہی نہ ہو اس لئے کہا کہ جو فرشتہ لکھتا ہے اللہ پاک اس کو بھی بلا دیتا ہے جس زمین پہ کیا جاتا ہے وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے نہ میں آمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے یہ ہوگی مغفرت تیسرا عشرہ جو اب شروع ہو گیا ہے یہ ہے ات من النار آگ سے آزادی کا اللہ پاک مجھے بھی آزادی نصیب فرمایا آپ حضرات کو بھی دیگر مسلمانوں کو بھی واقع دعوانہ حمد لب